جنس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایسی کلی ہے جو کہ مختلف حقیقتوں والے افراد پر مشتمل ہو جس کے افراد مختلف حقیقتوں والے ہیں وہ کیا ہوتی ہے جنس اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نو نو نو وہ ہے کہ حقیقت اس کے افراد کی حقیقت ایک ہی ہو سب افراد کی حقیقت ایک, ایک ہی ہو تعداد مختلف, مختلف ہو تعداد زیادہ ہو لیکن ان سب کی حقیقت ایک ہی ہو حقیقتیں اگر مختلف ہوں گی تو جنس حقیقت اگر ایک ہوگی تو نو حقیقت اگر ایک ہوگی تو نو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے پڑھی ہے فصل فصل فصل, فصل. یہ دو نوعوں کو جدا جدا کرنے والی ہے فصل جس کی وجہ سے دو انواع جدا جدا ہو جاتی ہیں اب ایک جنس میں کئی نوعیں ہوتی ہیں نا کئی انواع ہوتی ہیں ایک جنس میں اب اس جنس میں شامل انواع کو جو چیز ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں فصل فصل اب دیکھنا خیاوان ایک جنس ہے ٹھیک ہے حیوان بھی بھی میں بھی انسان بھی, بھی جانور بھی چرند پرند یہ سارے حیوان میں شامل ہیں نا اب انسان کو انسان ایک نہ ہوئے اور جانور بکر غن یہ نو ہیں زید فرس الگ الگ الواع ہیں نا ٹھیک ہے زید بکر عمر یہ سارے کیا ہیں انسان یہ ایک نو ہے اور غنم دوسری نو ہے فرس تیسری نو ہے الواع الگ الگ الگ الگ الواعع ہیں اب ایک جنس میں کئی ایک انواع جمع ہیں ان انواع کو جو چیز ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے اس کا نام فصل ہے یہ ہیں سارے کے سارے حیوان انسان بھی جانور بھی پرندے بھی یہ سارے کیا ہیں حیوان ہیں لیکن انسان کو ہم کہیں گے کہ یہ حیوان کون سا ہے ناطق ناطق اب ناطق کہنے کی وجہ سے انسان باقی حیوانوں سے جدا ہو اس نے لفظ ناطق نے فصل پیدا کر دیا فاصلہ تین چیزیں ہو گئی یہ تینوں قسمیں کس کی ہیں کلی ذاتی کلی کلی ذاتی کی کتنی قسمیں تین جنس نو اور فصل جنس نو اور فصل جنس مختلف الحقائق اشیا پر مشتمل نو ایک ہی حقیقت والے مختلف افراد پر مشتمل اور فصل جو انواع کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے الگ الگ علا کرتی ہے آگے انشاءاللہ شاء اللہ